جی آپ سب کی ریوائز کیے ہیں چلیے بسم اللہ الرحیم عمد جی اللہ عمد اللہ کی و على سید الرسول الانبیاء. اما من میں نے آپ کے سامنے سم اللہ علیہ کے علاوہ رب کلحم بھی کہے گا یا صرف اور صرف سمع اللہ علیہ حامدہ کہے گا دو مسئلے تھے ایک طرف ایک ہی کر رہے ہیں امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف امام اعظم بونی پر رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم بونی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانہ یہ ہے کہ صرف کہے گا رب صرف کہے گا وغیرہ جبک دوسری طرف وغیرہ ہم کا کہنا یہ ہے کہ امام کے اچھا جی اللہ تبارک فرمائے تو اب یہ کہ گزشتہ روایات کے اندر آپ کے سامنے یہ آیا کہ چونکہ بات چل رہی مخالفین کی دلائل چل رہے ہیں امام اعظم الفا رحمۃ اللہ علیہ ولحم کے تو رہی بات پہلے والے کی تو کہتے ہیں کہ اب اس میں امام صاحب کے حوالے نہیں بلکہ دلائل چل رہے ہیں شوافع وغیرہ الرحم کے ٹھیک ہے کہ نہیں جس سے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں صاحبین کا مسلب بھی یہی ہے اب کہتے ہیں کہ ان روایات میں شبہ ہے شبہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زمانے میں سمع اللہ علیہ کا رب بنا رقل ہم دونوں کہ جس میں اللہ منزل ولی دبن الولید تو اس کے لیے جو کی ہے ہے تو قلوت نازلہ میں اس کے بعد الگ خصورہ باب آ رہا ہے باب القلود کا انشاء اللہ آپ اس میں تفصیل سے پڑیں گے تو اس سب پتہ چلتا ہے کہ خلود کا جو حکم ہے وہ چونکہ ثابت ہو گیا لہٰذا رب بنا رکھ کیا نبی ثابت ہو گیا کا اللہ کا بھی جی ہاں دیکھیے ہم اس حدیث کے علاوہ دیگر ہم نے ریجیو کیا دلالت محمد محمد کرنا میں کوئی دلیل ہے کہ جو اس بات کا کیا کر سکے جس میں اس کا تذکرہ ہو جو ہم نے ذکر کیا ربنا ہم کہنے کا. تو جی ہاں شبہ اس کو تین صحابہ اکرام ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رب العلحم کہا کرتے تھے جب کہ آپ امام ہوتے تھے اور انو میں تم سب سے کی نماز کو کیا ہے جانتا ہوں یعنی ان کے مشاب نماز پڑھنے والا ہوں پھر نماز روایت میں کیا ہے راہتا نہیں ہے کہ طرح کے خوب نماز پڑھاؤ گے حدیث رسول صلی اللہ وسلم میں تو نماز کو نماز کیا کرتے تھے جو فیل کیا ہے جو پہلو نہیں کیا جس کو ہم نے بھی یہ تذکرہ کہ کی نماز کیسی کی. روایت جو آپ کے سامنے آپ کو بلکہ صرف یہ کہتے ہیں نماز پڑھا رہے اور یہی ہے اچھا اب ٹھیک ہے الحمد للہ جی <تصفح> تو ان تین روایت کی جو روایت صراحت ہے کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب الحمد کہا تو اس وقت آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اس دوران آپ نے رک رک الحمد کہا اب فلم خطا ہم ہو امام، جب یہ ثابت ہو گیا مناسب یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کہے، اللہ عن رسول اللہ اس بات کی اتباع کرتے ہوئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پس یہ اس کا حکم ہے کے مطابق جی یہ تھی پہلی دلیل مختلف روایات سے اور بیچ میں ایک شبہ کا اضالہ بھی ہوا ان حضرات کی جو یہ کہتے ہیں کہ امام سمیہ کے ساتھ حضرت بنانا کرم بھی کہے گا دوسری دلی دلیل نمبر دو یہاں سے دلیل عقلی ہے جو رحمت اللہ کر رہے ہیں نظر کا جو مشہور ہے خلاصہ دلیل عقلی کا یہ ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ امام اور منفرد نماز کے مسائل میں ایک جیسے یعنی جو جو افعال منفرد انجام دیتا ہے وہی وہی افعال امام بھی انجام دیتا ہے یعنی امام اور منفرد کیا ہیں تیز ترق یعنی بلکہ اکثر کلی طور پر یعنی نماز کے اندر جو ان کے افعال ہیں جو ان کے افوال ہیں وہ کیا ہیں مشترک ہیں جبکہ مختلف لحکام مختلف ہیں تو لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب منفرد کی نماز کی طرح ہی امام کے نماز ہے یا امام کی نماز کس طرح ہی منفرد کی, کی, کی, کی نماز ہے تو جس طرح سب کا اتفاق ہے کہ منفرد سمیہ اللہ علم حمیدہ بی کہے گا رب بنا نقل الحمد بھی کہے گا سب کا اتفاق ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ امام بھی کیا کرے سمی اللہ علیہ کے ساتھ سدرب بنا لقل الحمد بھی کہے جب کہ ہم عظیم دونوں سے الگ ہے لہٰذا وہ صرف رب بنا نقل الحمد کہے گا یہ ہے دلی عقلی کا تقاضا عقلی کا خلاصہ فاردنا رفیل امام اظہار کا حکم کہتے ہم ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم دیکھیں کہ امام کا حکم اس معاملے میں وہی حکم ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھنے کے ہیں یا نہیں عملہ خوام ایفر صلاح دی منت تقبیر ولقرا جبکہ ہم نے دیکھا کہ امام وہی کام کرتا ہے نماز میں تقویر تحریما ہوات ہو قیام ہو قعود ہو تشہد ہو ویسے ہی کرتا ہے جیسے کہ ایک منفرد آدمی کرتا ہے احکام ہوتی صلاحی ہی اور جو احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں نماز میں کا احکام سلی وحدہو وہی احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوشیا رہا وہ وہی اشیاء کے جو اس کی نماز کو فاسد کرنے کو واجب کرتی ہیں اور ما جابا اور جو چیزیں سعید صاحب کو واجب کرتی ہیں وہ جو ثابت یعنی وہی احکام جو تاریخ ہوتے ہیں منفرد کی نماز پر وہی امام کی نماز پر جن جن وجوہ سے امام کی نماز فاصل ہوتی ہے منفرد کی نماز بھی فاصل ہوتی ہے جن جن وجوہات کی وجہ سے امام پر, پر جیسا منفرد پر پر ہوتا ہے،, پر پر ہے تو امام واملیوں میں لہٰذا ان ساری ان سارے مسائل کے اندر امام اور اکیلا نماز پڑھنے والا برابر ہیں بخلاف کس کے مقتدی کے مختلف پر جب ثابت ہو گیا تو اتفاق اہم ان سب کا اتفاق ہے کہ ان کہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہم بھی کہا جب سب کا اتفاق, اتفاق اہم سب عطر تو سب تو یہ بات بھی ثابت ہوگی بادہ تو امام بھی اس کے بعد یہی کہے گا یعنی اسی کو ہم لیتے ہیں, امام کہہ رہے ہیں قول یوسف و محمد تعالی و حنیفہ و اول و گئے اب یہاں پر دیکھا جائے تو جتنی بھی روایات گزری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کی تمام روایات کے اندر کہیں پر ایسی سراحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمع لمن ربنا لکل حمد کہا ہو اور آپ کیا ہوں امام ہوں ایسی کوئی صاف صلاحت نہیں میری صرف ایک روایت رتاش رضی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر گزری ہے ٹھیک ہے جی یہ تو امام تو حابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دے دی ہے کہ امام سم اللہ علیہ منحمدہ بھی کہے گا اور ربل ہم بھی کہے گورسی کو ترجیح دے صلاحت میں ذکر کیا اپنا بھی تذکرہ کر دیا صاحب کا بھی جبکہ ہم کے عام مستقبل اور یہ ہے امام صاحب کے قول پر فطو ہے کہ روایت ایسی ہے کہ جس میں سراہت ہے کہ آپ نے بحالت امامت آپ نے سمع اللہ علیہ منحمدہ ربانہ رقل ہم کہا ہے منفرد ہونے میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بہت عائشہ کی روایت ہے یہ والی جو کہ سورج کے گرہن ہونے کی بات ہے تو یاد رکھیے گا آپ نے اس حوالے سے اختلاف پڑھا ہوگا کہ کئی سارے مسائل ہیں کئی سارے مسائل کے اندر سورج گرہن کے حوالے سے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکو کیا تھا یا دو رکو کیے تھے آپ نے کہا کہ اب آپ کے اندر اختلاف پڑھا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ کی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکو کیے ہیں جب تک دوسری جانب اپنے عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقو کیا ہے یقیناً آپ نے یہ خلاف پڑا ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں خصوف شمس خصوص شمس خصوف قمر کے حوالے سے تو خصوف شمس کیے دو تو گا کہ حضرت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ اور کوئی اور صحابی جو کہ چونکہ عورتوں کی کفے بھی کیا ہیں آخر ہیں اور صحابۂ کرام تعالیٰ علیہ مجمعی سے بھی نہیں ہے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ کوئی مرد یعنی صحابی اس روایت کو روایت کرتا کیا صلی اللہ علیہ نے وہاں پر ایسا کیا تو پھر بھی بات کی روایت کر نہیں سے اس طرح کی مربیات نہیں ہے لہٰذا یہ روایت اس طور پر نہیں ہوگی جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ دو رکو والی روایت ہے کہ آپ وسلم نے دو رقو کھلی وہاں پر کہ حالت جو ہے وہ مردوں کے لیے زیادہ واضح ہونے والی ہے لہٰذا مردوں کی روایت کو زیادہ کیا ہوگا استقلال حاصل ہوگا کہ ان سے استطلاح کیا جائے عمد کی جس طرح اس کے خلاف. جی تو یہ ہے کہ امام صلی اللہ علام ہمیں نہ صرف کہے گا رب بنانا کر ہم نہیں کہے گا یہ بھوک کتوڑے گویا کہ تقسیم کے تا ہم اگر امام سمجھا اللہ مجھے مطلب ملتے باز ربر العلیٰ کل ہم بھی کہہ دیتا ہے تو شرح کوئی مذائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے باب القنوتی فی صلاط الفجر وغیرہ بابل قلوۃ فی صلاط الفجر وغیرہ یاد رکھیے گا جو امام بحابی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے یہ صرف اور صرف قنوط فجر کے حوالے سے ہے کہ آیا قنوع فجر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے سال بھر کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے مشروع ہے یہ صرف اور صرف کسی خاص وقت کے ساتھ خاص ہے یہ ایک طرح اپنی جگہ پر ہے جس کو آخر میں ذکر کروں گا لیکن اسی کی مناسبت سے آپ چند اصطلاحات اور بھی سمجھ لیں اور قلوط کے حوالے سے جو مختلف قسم کے مسائل ہیں ان کو آپ سرسری طور پر ذہن میں ضرور رکھیے پھر ہم باب کی طرف آئیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ آیا صرف اور صرف نماز وطر میں ہے یہ فجر میں بھی ہے یہ اس کے علاوہ نمازوں میں بھی ہے اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ وطر کے اندر قلود دعائے خلوط جو ہم پڑھتے ہیں قلوط جو ہے وہ وطر کے اندر مشہور ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے مشہور جو ہے وہ تین مسئلے ہیں پہلا مسلط ہے امام عظم و ننیفا رحمۃ اللہ یعنی احنام اور دوسرے نمبر پر حناب اللہ وہ کہتے ہیں کہ وطر کے اندر قلوط پڑھنا لازم ہے یا یعنی لباس ہے اور پورے سال کے لیے مشروع ہے کوئی ایک دن خاص نہیں ہے کوئی ایک مہینہ خاص نہیں ہے بلکہ وطر کے اندر خلوط مشروع ہے اور سال بھر کے لیے مشروع ہے نمبر ایک دوسرے نمبر پر شوافے کا مطلب ہے شوافے کے ہاں یہ ہے کہ خلوط مشروع تو ہے وطر کے اندر لیکن وہ کہتے ہیں کہ سال بھر کے لیے مشروع نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف رمضان میں مشرور ہے پھر اس میں بھی ان کے مختلف اقوال ہیں اور مشہور یہ ہے کہ آخری اشرے میں ہے یا دوسرے حصف آخر میں ہے یعنی دوسرے نصف رمضان میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے قرو دوسرا مطلب شفافے کا ہے قروط فطر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں سال بھر کے لیے مشروع نہیں ہے بلکہ کیا ہے صرف ایک مہینے رمضان اور میں پھر مختلف اقوال کہیں دوسرے نے بل کر تیسرے نمبر پر مالکیاں ہیں میں کے حوالے سے مالکیاں کا کہنا یہ ہے کہ بطر کے اندر کلوت جو ہے وہ سال کے کسی بھی حصے میں مشروع نہیں ہے نہ یہ تو کسی ایک مہینے کے لیے نہیں سال بھر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بطر کے اندر کلوت مشروع نہیں ہے یاد رکھیے گا مالکی اور ہاں یہ تین مسئلے مشہور ہیں یعنی احناب اور مشروع ہے اور سال بھر کے لیے شواف کے یہاں سال بھر کے لیے مشروع نہیں ہے بلکہ صرف ایک مہینے کے لیے رمضان اور مبارک کے لیے پھر اس میں یا تو صرف اخری عشرے کے لیے یا صرف نصف رمضان آخر کے لیے اور تیسرا مسئلہ کے بعد مالک رحمتہ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی مشروب نہیں ہے وطر کے اندر سال بھر کبھی بھی. یہ تو ہے قلوط سے وطر کے حوالے سے. پھر وطر کے اندر ہی دیکھ لیں وطر کے اندر یا بقیہ تمام نمازوں میں جہاں جہاں قلوط سے دو دو لوگ مشروع مانتے ہیں وطر کے اندر یا فجر کے اندر یا کسی بھی نماز میں تو پھر قلوت کا محل کیا ہے یعنی کس مقام پر جا کر قلوت پڑیں گے رکو سے پہلے یا رکو کے بعد سورنا دینا نہیں جی <تصفح> اللہ اکبر تو محر کیا ہے اے قبل یا رکو یا بعد رقو رقو سے پہلے یا رقو کے بعد تو اس میں بھی آپ لے لیں تقریبا تین ہی مسلک لے مشہور شفاف اور شنابلہ کے ہاں کیا ہے بعد رقو ہے رکو کے بعد قلوط چاہے فجر میں مشروع ہے یا کسی اور نماز میں ہے یا وطر میں ہے لیکن محل قلوط کیا ہے شوافے کے ہاں اور ہنابلا کے ہاں بہادر رکوع یعنی رکوع کرنے کے بعد قلوط پڑھیں گے چاہے قلوط نازلہ ہے فجر فی الفر یا فل وطر جو بھی ہو دوسری طرف مالکیہ ہے مالکیا فطر میں تو قلوط کو چونکہ مشروع نہیں مانتے البتہ قلوت فجر کو مشروع مانتے ہیں لیکن ان کے ہاں جو محل ہے وہ قبل الرکوع ہے قبل الرکوع فرق صرف اتنا ہو جائے گا یہ محل نہ صرف آزوڑی مسلک لے ٹھیک ہے مشہور کیونکہ مالکی اور اخناقوں سے تھوڑا سا فرق ہے وہ قلوط فل فکر کو مانتے ہی نہیں ہیں اور احناف خلوط فلفکر کو مانتے ہیں بہرحال ہم یہ کہتے تھے کہ محلِ قلوط میں اختلاف ہے اور دو مسلک ہیں شواف اور اخنابلہ کہتے ہیں بادر رخو مالکی اور احناف علا اختلاف الاقوام وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل رقو رکوع رکو سے پہلے, پہلے پہلے پھر اس میں فرق یہ ہے کہ مالکیہ کیونکہ قنوت فطر کے قائل نہیں ہے صرف اور صرف قلوۃ فضر کے قائل ہیں احناب جو ہیں وہ قلوۃ الفطر کے بھی قائل ہیں اور قنوط الفجر کے بھی کیا ہیں قائل اور وہ کہتے ہیں بلکہ اس میں فرق ہے کہ مالکیہ کے ہاں کیونکہ قلوط فلفطر ہے ہی نہیں اور قلوت فجر جو ہے وہ کہاں ہے قبل رقو ہے رقو سے پہلے پہلے اور جو احناف ہے وہ فرق کرتے ہیں قلوط فلفر میں اور قلوط فل فجر میں فرق کرتے ہیں جہاں تک بات ہے کی تو اس کو احناف کہتے ہیں کہ قبل رقو ہے اور رہی بات قلوت فجر کی تو وہ بادل رقو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں مالکیا کے یہاں تو قلوط فی الفطرے سے ہے ہی نہیں البتہ قلوط فجر ہے قلوت فجر کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ قبلر رقو جبکہ احناسر کے اندر ہے تو خ... آ... قبل رکو ہے اور قدر کے اندر ہو تو وہ کیا ہے بادر رکو اللہ اکبر کبیرہ پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ دعا کیا ہے قرون کی قرون کے اندر دعا کیا ہے کون سی دعا پڑی جائے گی تو احناف کے یہاں کا مشہور دعا ہے جس کو حقد الخلا سے تعبیر کرتے ہیں جو ہم دعائیں مشہور پڑھتے ہیں اور اہنب کے ہاں قلوط وطر میں دعا جو ہم ہیں یہ وہی ہے اور شفاف اور ہاں وہ آف نتیمن آتا وہ طب اللہ نتیماً طلح اس کو مصنون مانتے ہیں اور مالکیا کے یہاں دونوں کی دونوں ہیں یعنی وہ بھی قدوت نازلہ بھی اور دعائے ہے یہ آپ کا کہ اپنے اپنے مقامات پر پڑھ کے بھی آن چکے ہیں اب جو باب شروع کرنے لگے ہیں ان گزشتہ باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حل قروع کیا ہے کہ کے قلوط کا کون قائل اور کون قائل نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے اب آگے اصل مسئلے کی طرف باب فی ہو گئی قرو فجر کہ فجر کے اندر کیا قروب پڑھنا ہمیشہ کے لیے مشہور ہے یا نہیں اس حوالے سے دو مشہور مذہب ہیں ایک طرف شوافی اور مالکیہ ہیں ان کے علاوہ رحمان بن نبی لیلہ ہیں اتنے جریر کبری بھی ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ فجر میں پورے تھا فجر میں پورا تھا میں بتاتا ہوں فجر میں پورا سال کیا ہے قلوط مشروع ہے ان کو فضا بقو سے امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کیا ہے کہ فی الفجر وہ کہتے ہیں کہ سال بھر کے لیے کیا ہے مشروع ہے دوسری طرف احناف حنابلہ صفیہ نصوری عبداللہ ابن وبارک احمد شاہ وغیرہ وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فجر کے اندر خلوط مشروع نہیں ہے ہاں البت صاحب ضرور ہے یہ نہیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ دائمی طور پر مشروع نہیں ہے البتہ کفار کی طرف سے اگر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و حملہ کیا جائے مسلمانوں پر ظلم و ختم شروع ہو جائیں تو پھر ان کے لیے بدوا کے طور پر ان کے لیے بدوا کے طور پر کیا ہے फजर में میں قرآن سے نازلہ پڑھنا جائز ہے اور اس کی आम ہے لیکن عام حالات میں یہ مشروع نہیں ہے کہ نہیں ان ہیروق رحمتہ کہ شوافع اور مشروب ہے کہ قلوط الفجر دائمی طور پر مشروع نہیں ہے البتہ ثبوت اس کا ضرور ہے دائمی طور پر مشروع نہیں صرف اور صرف بوقف ضرورت بوقے ضرورت خنوت نازلہ کا پڑھنے کی جواب ہے اور اجازت ہے اور اس کی مشروعیت ہے تاکہ جب کیا ہوں؟ کفار مسلمانوں پر بہت ظلم رہا دیں تو اس وقت کیا ہے بات باب القنوطی صلاح الفجر, الفجر وغیرہ سب سے پہلے جو قنوط الفجر کے قائدین شفاف ہے وغیرہ کی ترائل ذکر کیے ہیں روایت میں اور اس کے بعد ان کے جب آباد ہیں اور پھر آخر پر کیا ہیں احناف وغیرہ ان کے دلائل ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے مالک یہ نفل یا سنت جو بھی ہو لیکن بکر نماز تو ہے نا نماز تو مانتے ہیں باقی حجوب اور عدم وجوہ میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے بکر نماز کو تو مانتے ہیں کہ سبر ایک نماز ہے باقی وجوہ کا درجہ میں آپ کے پہلے بھی بار ہاں کہا ہے وہ کہ صرف یعنی احلام اس کی کے قائم کرنے والے ہیں باقی حضرات کے یہاں فرق ہے یہ پھر نفل ہے بھی پھر تارکی دار کو الگ سے ذکر کرتے ہیں نماز کے تو قائم ہیں ماننا کا تو کوئی منتر نہیں ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ